بسم اللہ ہر <تص arriv Stories> ایک پھول نے مجھ کو جلک دکھائی تری ہر ایک پھول نے مجھ کو جھلک دکھائی تیری ہوا جھر سے بھی آئی شمی تیری ہر ایک پھول نے مجھ کو جھلک دکھائی تیری ہوا جدھر سے بھی آئی شمیم لائی تری وہ شخص اپنے مقدر کا خود ہے سورت گر وہ شخص اپنے مقدر کا خود ہے سورت گر کہ جس نے اپنے ارادوں میں لو لگائی وہ شخص اپنے مقدر کا خود ہے سورت گر جس نے اپنے ارادوں میں لو لگائی تیری کبھی ہوا نہ میرا سامنا اندھیروں سے کبھی ہوا نہ میرا سامنا اندھیروں سے یہ بھی دیکھا ادھر روشنی پائی تیری کبھی ہوا نہ میرا سامنا اندھیروں سے یہ بھی دیکھا ادھر روشنی پائی تری میرے نقوش قدم پر چراغ کیوں نہ جلے؟ میرے نکوش قدم پر چراغ کیوں نہ جلیں کہ رہنما ہے میری شان رہنمائی تیری درون سینہ مدینہ اٹھائے درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں کہ ایک پل بھی گوارہ نہیں جدائی اللہ درون سینہ مدینہ اٹھائے ایک پل بھی گوارہ نہیں جدائی تھی مجھے تونا مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں کہ ایک پل بھی جدائی مجھے تو درون سینہ مدینہ درون سینا مدینہ اٹھائے گوارا نہیں اپنے کرم کی یہی بشارت دے مجھے, بابا تو, بابا مجھے, بابا تو, بابا مجھے بابا تو اپنے کرم کی یہی بشارت دے کہ روزے حشر نہ دیتا پھر مجھے بابا تو بابا مجھے تو اپنے کرم کی یہیں بشارت دے روز روزے نہ دیتا پھر مجھے قسم ہے تیری سیرت منزا کیسم ہے مجھے قسم ہے تیری سیرت منجا کی کہ تاج و تخت پہ ایک تنس بھی چٹائی تھی مجھے قسم ہے تیری سیرت منزا کی کہ تھی چٹائی کی، یہ سوچ سوچ کے حیران ہیں فرشتے بھی یہ سوچ سوچ کے حیران ہیں فرشتے آہ! بھی کہاں کہاں شب اشرا ہوئی رسائی یہ سوچ سوچ کے حیران ہیں فرشتے بھی کہاں کہاں شبرا ہوئی رسائی تیری اور ندیم کے سے کروڑوں کا ذکر کیا ہے ندیم کے سے کروڑوں کا ذکر کیا ہے کہ جب بڑے بڑوں کو بھی تسلیم ہے بڑائی تیری نبون کے کیسے کروڑوں کا ذکر کیا ہے کہ جب آه. بڑے بڑوں کو بھی تسلیم ہے بڑائی تیری سہانگا ہر ایک پھول نے مجھ کو جھلک دکھائی تیری ہا ادھر سے بھی آئی شہ